أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سورة الكهفكي ہم نے حکایت پہ بات شروع کی تھی جو اگلی حکایت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا ایک شخص جو تھا اس کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے کھجور کے درختوں نے اس کو گھیر رکھا تھا درمیان میں کھیتی بھی تھی اور دریا بھی بہتا اور یہ جو باغات تھے ان کی بڑی کمال کی فصل تھی ایک دن وہ ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میرا مال جو ہے اور جو میری افرادی قوت ہے یہ تم سے زیادہ ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ باغ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس نے قیامت کا انکار کیا کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہے بھی تو مجھے یقین ہے کہ مجھے وہاں بھی ایسا ہی بہت ہی بہتر قسم کا مال ملے گا اب وہ جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کہا کہ بھئی تم اپنی اصل جو ہے اس کو تم بھول گئے ہو اور یہ جو تم نے بات کی ہے یہ تمہاری اپنے مالک سے ناشکری ہے جو تم نے کی وہ مالک جو وحدہ لا شریک ہے اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے اللہ لا اللہ الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا یہ درست ہے کہ میں مال میں تم سے کم ہوں اور یہ درست ہے کہ میں اولاد میں تم سے کم ہوں لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر نعمتیں عطا کرے گا اور آسمان سے کوئی آفت اگر آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو گیا یا پانی میں دھنس گیا تو تم اس کو تلاش بھی نہیں کر پاؤ گے اور پھر ہوا ایسا ہی وہ جو شخص تھا اس کا باغ برباد ہو گیا اور جب برباد ہو گیا تو وہ افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اچھا اس کو اگر شرح کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں دونوں کے باغات تھے اس کا مطلب دونوں بنیادی طور پہ زمیندار قسم کے لوگ تھے ایک ذرا بڑا زمیندار تھا ایک ذرا نسب چھوٹا زمیندار تھا بڑا جو تھا اس کو تکبر کی بیماری تھی اس کو فخر تھا اور وہ دوسروں پر اپنی شان جتاتا تھا کہ میرے پاس تم سے زیادہ بندے ہیں میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے یہ شخص دنیا پرست تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی یہ جو نعمتیں ہیں جو اس کے پاس چیزیں ہیں یہ تو کبھی بھی زائل نہیں ہوں گی یہ باغ اس کو کبھی فنا نہیں ہوگی یہ جو مال و دولت ہے یہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور یہ آخرت کا منکر بھی تھا کیونکہ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت ہوگی اور یہ شک میں مبتلا تھا اور اس نے جھوٹی آرزویں جھوٹی آسیں اور اپنے نفس کی پیروی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈبو رکھا تھا اور یہ شخص مشرک تھا اسی لیے جب باختباہ ہوا تو اس کے سے جو الفاظ نکلے وہ یہی یہ نکلے کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا اب وہ نہ تو خود اپنی کوئی مدد کر سکا نہ اس کی کوئی مدد کر سکا اس کے مقابلے پہ دوسرا جو زمیندار ہے وہ ایک چھوٹا زمیندار ہے لیکن وہ توحید کا ماننے والا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وحدہ لا شریک کی اس نے بات کی اچھا پھر اس نے چونکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امر بال معروف اور نہیں عن المنکر پر بھی عمل پہرا تھا کیونکہ جب ہم کسی کو دین کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کسی کو رہنمائی کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ اہم فریضہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تارک و تعالیٰ نے جو ہمارے دین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر لازم کیا ہے اب اس نے یہ جو اس کو سمجھایا کہ ابھی تمہیں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ قطلہ یا ماشاء اللہ حول یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے تھے یہ ایک نصیحت تھی اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس نصیحتیں ہیں وہ صرف کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہیں کسی گروہ کا اگر تذکرہ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اگر ان کے ساتھ کوئی دورہ ہوا ہے تو اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور یہ سمجھیں کہ عذاب کی شکل ضرور بدل گئی ہے لیکن آزاد ختم نہیں ہوا ہے ہمارے پاس بھی بے تحاش ایسے معاملات ہیں جن کو اگر غور کیا جائے تو عذاب الہی ہی کی ایک قسم ہے جس میں ہم نے پہلے بھی ایک نشست میں بات کی تھی کہ یہ جو معیشت کا تنگ ہونا ہے یہ بھی عذاب الہی کی ایک قسم ہے اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ معیشت تنگ اس کی ہوتی ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اب ہم جتنا مرضی کہتے رہے ہیں فلاں کی وجہ سے ہوا فلاح کی وجہ سے ہوا اصل میں فلاں کی وجہ سے نہیں ہوا اصل میں ہمارے اپنی بدامالیوں کی وجہ سے ہوا ہے ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے اب یہ جو چھوٹا زمیندار تھا اس نے جب اس کو سمجھایا تو اس نے یہ بھی کہا کہ بھی تیرا جو باغ ہے یہ تو عارضی ہے یہ تو تباہ ہو سکتا ہے وجہ کیا ہے کہ جو فائل حقیقی ہے وہ اللہ کی ذات ہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں ہمارے اختیار میں محنت کرنا ہے اس محنت کے سلے میں ہمیں کیا ملنا ہے کب ملنا ہے کیسا ملنا ہے کتنا ملنا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے یہ رب کا اختیار ہے یہ رب کا فیصلہ ہے ہم ممکن ہے کبھی سمجھے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا لیکن اللہ ہمیں زیادہ نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے کوئی مسلحت ہوگی اس کی کوئی حکمت ہوگی اگر ہمارا ایمان اپنے رب پر اس کے جو اجر کا اور ثواب کا جو نظام ہے اور انجام جو ہے اس کا جو نظام ہے اس پہ اگر ہمارا ایمان ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں ایسی تکلیف ہو جو خدا نا خاصہ ہمیں گمراہ اب <تصفح> یہ جو قصہ ہے اس سے بھی ہمیں واضح طور پر آپ دیکھیں تقریباً ہر قصے میں ایک جیسی ہی ہمیں سبق مل رہا توازو غرور سے بچنا تکبر سے بچنا شکر گزاری دنیاوی مال و دولت کو عارضی سمجھنا اعتقاد کی عقیدے کی اہمیت دنیاوی دولت جو ہے وہ عارضی ہے یہ جو مال و دولت ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ کسی ہوائی بلبلے سے زیادہ نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے رحمت کی تلاش ہے اگر اللہ کی راہ پر راہ پر ہم چلیں گے تو ہمیں بہترین چیزیں وہ عطا کرتا ہے ہمارے لیے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے لیکن جیسا ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر ہمیں دنیا اس طرح نہیں مل رہی جیسی ہم خیال کر رہے ہیں تو ممکن ہے اس طرح ملنا ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو آگے چل کے اس لیے اللہ تبارک و ہمیں نہیں دے گا یا اللہ تبارک و نے اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہمارے لیے رکھی ہے اس لیے ہمیں وہ ابھی بات اس طرح سے وہ چیز عطا نہیں ہو رہی اس قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و نے پھر کچھ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ نکات دیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے اس کی زندگی کی ناپائیداری کی بات کی ہے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برسی ایک گھنا سبزہ اس سے نکلا پھر وہ سبزہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا اور پھر اس چورے کو ہوا اڑا کر لے یہ دنیا کی مثال اسی طریقے سے ہے یہ مال و دولت یا اولاد یہ بیٹے یہ بیٹیاں یہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے رشتہ داریاں یہ سب کی سب اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور اللہ کے پاس جب ہم نے جانا ہے تو ہمارے لیے جو اصل چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے وہ صرف نیکیاں اور خلوص سے کیے ہوئے اعمال ہیں ریا سے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں ہم پہلے ہی واقف ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جس میں فرائض و باجبات بھی لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مارے جا سکتے لیکن اخلاص اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کا پڑا ہوا سبحان اللہ زمین سے آسمان تک کو بھر دیتا ہے پھر اسی طریقے سے قیامت کے دن تمام روئے زمین جو ہے اس کو ہوں ایک میدان کی صورت ہم پائیں گے تمام لوگ جو ہے سفارا ہوں گے اور اکیلے ہوں گے اپنے ناموں کے ساتھ اور امال نامے دیکھ کے ہم خوفزدہ ہوں گے اور وہاں پہ بہت سے لوگ افسوس کر رہے ہوں گے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حیران اور افسوس میں ہوں گے کہ یہ جو امال نامہ ہے یہ کیسا امال نامہ ہے کہ کسی گناہ سغیرہ کو بھی نہیں چھوڑا اس میں اور کسی گناہ کبیرا کو بھی نہیں چھوڑا ہر چیز اس کے اندر درج اور پھر مختصر سی گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدے ابلیس کی نافرمانی شیطان اور اس کی ضروریت کا انسان کے دشمن ہونے کا بیان پھر اس پہ گفتگو یہ جو قصہ ہے اس پہ ذرا تفصیل ضروری ہے کسی وقت ہم خاص ایک نشست قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور اس کے سے کیا اسباق ہمیں ملنے چاہیے اور ہم ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس پہ انشاءاللہ کسی وقت ہم گفتگو کریں گے اس کے بعد جو قصہ ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کا ہے حضرت موسا علیہ السلام بڑے مختصر ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنے ایک خادم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کا راز جاننے کے لیے اور اسرار رموز جاننے کے لیے وہ اللہ کے ایک بندے سے ملنے کے لیے نکلے اب مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا بندہ ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے ذہن میں رکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر تسلیم کیا جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کا ایک نبی ہونا بالکل لازم ہے کیونکہ ایک نبی اسرار و رموز جاننے کے لیے ایک غیر نبی کے پاس چلا جائے یہ بات محال ہے ہاں اب یہاں پہ ایک اور مختہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہیں صاحب شریعت ہیں۔ ان کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے لیکن اس کے باوجود ان کو اسرار و رموز جاننے کے لیے اللہ کے کسی بندے کے طرف جانا پڑا اس کا مطلب یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ روحانی طور پہ کتنا ہی بلند مقام کا شخص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام معاملات کے اندر اس کو بلند ترین مقام پہ رکھے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مختلف وقت پہ مختلف جگہ پہ مختلف صورت حال میں مختلف چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اللہ تبارک جب اپنے بندوں کو وہاں پر بھیجتا ہے تو ان بندوں کو اس علاقے اس وقت اس ضرورت کے مطابق علم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اور وہ علم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر شرحی علم ہے تو علم لدنی میں بھی اسی مقام پہ ہوگا اور علم لدنی ہے تو علوم شریعہ پہ ہوگا اس واقعے سے قرآن کے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اب اس کے اندر جب یہ جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ ازد موسا علیہ السلام ان کو کچھ تھکاون تھکاوٹ محسوس ہوئی وہ کے انہوں نے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ تو خادم نے کہا کہ جب ہم فلاں فلاں چٹان پر ٹھہرے تھے تو وہ جو مچھلی ہم نے ساتھ رکھی تھی وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی تو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ جو دو سمندروں کا سنگم ہے یہی میں ہماری منزل ہے وہ پھر وہاں سے واپس لوٹے اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کے خاص بندے کو پایا جن کے بارے میں مختصرین کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اچھا ان کے پاس جو علم ہے قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ وہ علم لدنی ہے اچھا اب اس سے ایک اور نقطہ جیسے ابھی ہم نے ارض کیا کیا اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے پاس علم بالکل نہیں تھا یہ بات اس طرح سے سوچنا گستاخانہ ہو جائے گی ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہیں تھا ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی علوم تھے لیکن ضرورت کے تحت کون سا علم کتنا آشکارا ہونا ہے یہ اللہ کی مرضی پر ہے اور یہ اللہ کے اذن و توفیق پر ہے حضرت موسا نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو خاص علم عطا کیا ہے میں سے مجھے بھی تعلیم کر دیجیے تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکو تسلی دی پورا یقین دلایا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ مجھ کو بالکل میں صبر کروں گا اور سکون کے ساتھ آپ جو کچھ مجھے سکھائیں گے وہ میں سیکھوں اب اس میں کچھ مفسرین اس طرح کی بات بھی لکھ دیتے ہیں کہ جناب کسی زیادہ بلند اور افضل مقام والے شخص کا کسی کم مقام والے شخص کے پاس جا کے کچھ سیکھنا ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ بلند یا کم کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ان کی کسی ایک شاخ کی بات کر رہے ہیں جو کسی کے پاس زیادہ تھی کسی کے پاس کم تھی یہ کہنا کہ جی بلند اور وہ افضل اور وہ بلند یا افضل یہ ہمارا مقام نہیں ہے جب تک یہ بات یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود بیان کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مستند معتبر حدیث سے ہمیں معلوم ہو جائے ورنہ یہ بات مناسب نہیں ہے اس طریقے سے کرنا تو حضرت غسا علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود آپ کو نہ بتا پہلا قصا واقعہ یہ ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے اچھی خسی صاف ستھری کشتی تھی تو اس میں سوراخ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہ بھی یہ آپ نے زیادتی کی ہے آپ نے کیوں سوراخ کر دیا کچی بلی کشتی پہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا خیر کہ صبر نہیں کر پائیں گے تو حضرت موسا نے کہا کہ نہیں نہیں آپ میری گرفت نہ کریں اور آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں میں صبر کروں گا پھر آگے چلے تو پھر ایک جگہ پہ ایک لڑکا ملا تو انہوں نے اس لڑکے کو قتل دلتا. اس پہ ظاہر حضرت مسا علیہ السلام ایک صاحب شریعت لگی ان کے لیے یہ بہت ہی عجیب و غریب اور ناقابل یقین بات تھی کہ ایک بچہ ہے اور اس کو قتل کر دیا تو آپ نے پھر ایک دم سے سوال کیا تو ان کا میں نے تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے اور موقع دیجئے اگر میں اب بھی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے پاس نہ رکھیے گا آپ کے پاس اس بات کا جواب ہو پھر چلتے چلتے وہ ایک بستی پہ آئے جہاں پہ انہوں نے ان سے کھانا مانگا کچھ میزبانی کی درخواست کی ان بستی والوں نے انکار کر دیا لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی تو انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا درست کر دیا اب حضرت مسا علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا کہ یہ تو بد لوگ ہیں آپ نے یہ کام کیا تھا کہ اس کی مزدوری ہی لے لیتے کوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اب آپ کا ہمارا راستہ جدا ہے ہاں میں آپ کو اپنے تینوں کاموں کی حکمت بتا دیتا ہوں یہ تینوں کام اصل میں اللہ کی مرضی سے تھے پہلا کام اس لیے ہوا کہ وہ جو کشتی تھی وہ مسکین لوگوں کی تھی اور بادشاہ آگے جو تھا یا سلطان یہ جو بھی حکمران تھا وہ ظالم تھا جو صحیح جو کشتی اور سالم اور صاف کشتی ہوتی تھی وہ زبردستی چھین لیتا تھا تو انہوں نے اس کشتی میں جو سراخ کیا تو اس میں ایب پیدا کیا تاکہ ان مسکینوں کی کشتی ان سے چھینی نہ جائے اس کے بعد دوسرا معاملہ لڑکے کی ہلاکت کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کے ماں باپ جو ہیں وہ مومن ہیں اور یہ جو لڑکا ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالی ان کو اس کے بدلے انتہائی پاکیزہ انتہائی رحم دل بیٹے عطا کرے گا اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو دیوار تھی یہ دو یا لڑکوں اور اس دیوار کے پیچھے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ جو ہے وہ ایک نیک پرہیزگار اور صالح شخص تھا تو رب نے یہ چاہا کہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے, ازن و حکمت سے اور ازن و توفیق سے وہ خزانہ نکالے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ باہر نکل جاتا تو گاؤں کے لوگ یا باقی جو بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ تو قبضہ کر لیتے ہیں ان یتیم بچوں کو تو کچھ بھی نہ حاصل ہوتا تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ سفر نہیں کر سکے آپ نے جلد بازی کی اور وہاں بھی پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے اور ہمارے راستے یہاں سے جدا اب یہاں پہ آپ غور کیجئے سبق پھر کیا مل رہا ہے شکر گزاری یعنی ہر جگہ ہم بات کیا کر رہے ہیں شکر گزاری کی بڑی اہمیت اللہ کی رحمت اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کی مسلحت اللہ پر ایمان اللہ کی جو حفاظت میں جانا ہے ہم نے اس سے بہتر ہماری حفاظت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس سے بہتر کیا اس کے برابر حفاظت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا شکر کرنے کی کیا جو ہے وہ انعامات ہیں یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں بتائی گئی کہ یہ خاص پیغامات ہیں سورہ پھر چوتھا قصہ زلخ کا ہے ذوال کون ہے اس پہ بڑی بحثیں ہیں مفسرین نے بھی کی ہیں لیکن اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس پہ نہیں جاتے کہ اس زلکر نائن کے قصے سے ہمیں کیا حکمت حاصل ہوتی ہے ہم اس پہ جاتے ہیں کہ جناب وہ کون تھے وہ کہاں تھے ان کا اصل نام کیا تھا وغیرہ وغیرہ ہم اصل پیغام پہ نہیں جانتے وہ اللہ کے برگزدہ بندے تھے اب اس پہ یہ بھی بحثیں ہیں کہ پتہ نہیں وہ نبی تھے یا نہیں تھے یا گول سلطان تھے بادشاہ تھے کیا تھے بڑی بحثیں تو وہ ایک ایسی جگہ پہ, پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ ایک قوم جو تھی اس نے باقاعدہ درخواست کی کہ یہ پیچھے سے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور ہم پہ حملہ کرتے ہیں بڑی تباہی مچاتے ہیں تو آپ ہمارے پاس ہمیں ان کے بیچ میں ایک دیوار سی بنا دیجئے تاکہ وہ ہمیں پریشان نہ کر سکیں اچھا اب یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک جان لیجئے اس پہ بھی اس وقت تفصیلیں نشست کر لیں گے ہمارے یہاں یاجوج ماجوج کے بارے میں بڑی عجیب عجیب قسم کی باتیں مشہور ہیں کہ جی اتنا سکت ہوتا ہے آنکھیں ایسے ہوتی ہیں کان اتنے لمبے ہوتے ہیں وہ ایک کان رکھتے ہیں اوپر لٹتے ہیں دوسرے کان سے اپنے آپ کو اوپر چادر کی طرح لپیٹ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ کس سے کہانیاں نہ جانے کہاں سے ہمارے یہاں آ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کے قبائل میں سے وحشی قبیلے ہاں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں معتبر روایات کے ساتھ وہ جس وقت ہم باقاعدہ اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے تو اس پہ ہم بات کر لیں گے تو یہ زمین پر فساد چھو کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سامان ہم مہیا کر دیتے ہیں تو آپ دیوار بنا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں سامان کی طاقت تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے آپ ایسا کریں کہ افرادی قوت کام کرنے کے لوگ آپ مہیا کر دیں تو میں یہ کام کر دیتا ہوں آپ نے لوہا تانبا وغیرہ لے کر اس کو پگلا کر ایک ایسی دیوار بنا دی جو بالکل ناقابل شکست قسم کی دیوار ہے جس پہ یاجوج آجوج ماجوج چڑھ نہیں سکتے اور پھر زل نین نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میرے رب کی رحمت سے یہ دیوار بنی ہے پھر شکر گزاری آپ دیکھیں اس پوری سورج میں ہر قصے میں بات کہاں آ رہی ہے شکر اللہ کی قدرت کو ماننے پہ اس پہ ایمان رکھنے پہ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ اور حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس طرح سے اشارہ کر کے کہ اس دیوار میں سے اتنا سوراخ اب ہو چکا ہے بہرحال اس کی تفصیل پھر کسی وقت تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو ہمیں وہی پیغام دیتا ہے اس کے بعد ایک خلاصہ پوری سورہ کا قرآن ہی نے ہمیں دیا ہے اگر ہم صرف دیکھیں جو کہا گیا کہ آخری اتنی صورتیں پڑھ لیں دجال سے محفوظ ہو جائیں گے شروع کی اتنی صورتیں پڑھ لیں دجال سے محفوظ ہو جائیں گے یہ جو حادثی مبارکہ ہیں اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آخری آیات ہیں مزہ آیات ہیں یہ جو اس کی بات سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہی کے اندر تو خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس پوری سورہ کا اصل مقصد کیا ہے اصل پیغام کیا ہے سب سے پہلے تو کہ جو کافر ہیں وہ شرط کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی دنیا میں بظاہر ان کی جو کامیابی ہے اور بڑے بڑے اچھے خوش کام ہیں ہمارے یہاں آپ ملیں گے سچی بات ہے کہ خدمت خلق اتنی کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا کئی ایسی اقوام ہیں جو غیر مسلم ہیں جن کا تعلق مشرقین میں سے ہے یا کفار میں سے ہے یا منافقین میں سے ہے جب خدمت خلق کی بات آتی ہے پتہ چلتا ہے اپنی کمائی کا پچیس پچیس فیصد چالیس چالیس فیصد وہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر رہے تو انسان کے دل میں کبھی یہ بات اللہ تعالیٰ ہدایت میں آ جاتی ہے کہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں وہ تو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں ان کی زندگی تو بڑی زبردست ہے ہم اتنی مشکل میں کیوں کا جواب ہے اس کا جواب یہ ہم اتنی مشکل میں اس لیے تو ان کی جو خوش نما کام ہے ان کی وہ ساری چیزیں اس سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہاں اس میں سے وہ کام جو واقعی ایسے ہیں کہ جو ہمیں بھی کرنے چاہیے تھے اور ہم شاید کرتے تھے اور ہم کرنے چھوڑ دیے آپ دیکھیں ہم مسلمانوں میں جھوٹ کی زیادہ عادت ہو گئی دھوکے کی زیادہ عادت ہو گئی بہ نسبت دوسروں اسی سے وہ تو غیر مسلم ہیں وہ تو ایسے کام کرتے ہیں جو حرام ہیں ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان حرام کاموں میں پڑتے ہیں کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہم اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں دنیا جان کی شیطانی خرافات ہماری شادی کی تقریب میں ہوتی ہیں اور آخر میں اس کے سر پہ قرآن رکھ لیتے ہیں۔ یعنی ایک لمحے پہلے شیطان کھلا ناچ رہا تھا اور اب اس کے سر پہ آپ نے قرآن رکھ دیا ہے ضرور رکھیں ہم اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری نجات ہو جائے گی کیا وہ قرآن صرف رکھنا ہمیں وہ جو شیطانی کام تھوڑی دیر پہلے اس ہال کے اندر یا اس جگہ پہ یا اس گھر کے اندر ہو رہے تھے ان سے بچا لے گا, نہیں بچا لے گا. ان کو دنیا اچھی اس لیے ملی ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو آخرت میں کوئی سلا نہیں ملنا ہے اور اللہ تبارک بتالا چونکہ سلا دیتا ہے اس لیے وہ ان کو اسی دنیا میں سلا دے رہا ہے ہم اچھے کام کریں تو ہمیں بھی دے گا ہم اچھے کام نہیں کر رہے ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم دھوکا دے رہے ہیں ہے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی موجود تھے ہم نے قرآن کو بھلا لیا ہے ہم نے قرآن کا مقصد صرف بچی کے سر پہ رکھنا جو ذرا زیادہ, زیادہ تھوڑا سا محنت کرتے ہیں صبح کو شاید ایک رکو دو رکو ایک پارا دو پارا پڑھنا یہ نہیں سمجھنا کہ پیغام کیا ہے اور اس کے علاوہ دم درود کے لیے ہم نے قرآن کے وسیع تین کام پکڑ لیے اور باقی ہر لحاظ سے قرآن کو بھلا دیا اللہ نے ہمیں پیغام دیا کیا ہے ہم نے وہ کھلا اور ہم ایسے لوگوں سے ملے ہیں ان سے ہم بات کہتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اگر پڑھ لیا تو حجت قائم ہو جائے گی کہ جب تمہیں پتا تھا تو تم نے کیا, کیا؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ جب تمہارے پاس علم تھا تو تم نے حاصل کیوں نہیں کیا یہ تو بات کی بات ہے کہ حاصل کیا تو عمل نہیں کیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حاصل کر سکتے تھے تو حاصل نہیں کیا کیوں نہیں حاصل کیا اس لیے بہت ضروری ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل ایمان ہیں ان کے حوالے سے بات کی کہ جنت کے ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں دنیا بھی ان کو اچھی ملے گی انشاءاللہ شاء پر سکون پرسکون ملے سکون قلب حاصل ہوگا لیکن آخرت میں بے بہا انعامات یہاں سے کئی گنا زیادہ بہتر کئی گنا زیادہ تعداد میں مقدار اور پھر اللہ کی مداح اللہ کی حمد قرآن نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ سارے سمندر مل اور ان جیسے اور آ جائیں اور ان سے مل کر آپ روشنائی اور بنائیں بنائے بنا لیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی کے کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے یہ سمندر ختم ہو جائیں گے اتنے اللہ کی ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف وہی آتی ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے اب یہاں پہ بھی ظاہر ایک نقطہ آ جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا تمہاری ہی مثل البشر کیوں کہا گیا ہے اس پہ بھی کسی وقت اطمینان سے بات کریں گے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں یہاں تو اگر آپ باقی انبیاء کی بھی بات کریں کیونکہ آپ تو امام الانبیاء بھی ہیں جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو آپ نے امامت کروائی ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا یہ ایمان ہے تو آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور کئی ایسی روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی امتوں کو کہا کہ اگر وہ جس نے آنا ہے اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ان کے پیچھے گیا یہ درست ہے اور تمام انبیاء کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں بشری پہلو بھی ہوتا ہے روحانی پہلو بھی ہوتا ہے نبوت کا پہلو بھی ہوتا ہے رسالت کا پہلو بھی ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو پکڑتے ہیں تو ہم اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں باقی چیزوں کو جو ہے ہم پسے پشت ڈال کے ایک دوسرے کے گریبان کھینچ لیتے ہیں تم نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا تم نے وہ لفظ استعمال کیوں کیا اللہ کی ذات اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ اگر آپ ان کے بارے میں کوئی اگر ایک بات کہتے ہیں تو وہ ایک بات ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہوتی ہے وہ ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کرتی اس لیے جہاں بشریت ہے وہاں روحانیت بھی ہے جہاں روحانیت ہے وہاں نبوت بھی ہے جہاں نبوت ہے وہی آ رہی ہے رسالت بھی ہے اس لیے اس کو بالکل ایک پیرائی میں دیکھنے کی اگر کوشش کریں گے تو ہم گمراہی میں پڑیں گے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیر بحث اس طرح سے نہ لائیں کہ ہم فیصلہ کرنے لگ جائیں کہ آپ کیا ہے قرآن و حدیث میں واضح اشارے ہمیں موجود ہیں آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو مختلف پرتاؤں اگر بشریت ہے تو کیا بشریت ہے کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے ہمارے تو, ہم تو بدبو آتی ہے. اگر بشریت ہے تو کیا بشریت ہے کہ آپ نے خود کہا میں آگے سے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے پیچھے سے دیکھتا ہوں بشریت تو کیا بشریت ہے تو اسی لیے لفظوں کو پکڑ کے اس پہ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اس کو ایک پہلو سمجھا جائے شخصیت کا ایک پرتو سمجھا جائے ایک پرت سمجھا جائے اور اس کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس کے علاوہ جو پہلو اور پرتاؤ ہے جو حادیث مبارکہ سے ثابت ہے جو ہمارے پاس قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ رعوف ہے اللہ رحیم ہے قرآن ہی میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رعوف ہے رحیم ہے یہ ایک نورانی پہلو ہے یہ بشری پہلو نہیں ہے سو اس لیے اس کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مقام پہ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھ کے کے کسی کسی ایک چیز چیز کو پکڑ کے, کسی دوسری چیز کی نفی کر کے گستاخی نہ کریں یہ گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک پہلو پکڑ کے دوسرے کو رد کریں گے گستاخ ہو جائیں گے اس کو پکڑ کے اس کو رد کریں گے گستاخ ہو جائیں گا اللہ تعالی ہمیں بچائے اور صاحب علم لوگوں کے ساتھ سہبتہ فرمائے یہ جو سورا ہے جو کہ ہم نے کہا کہ یہ دجال سے بچاتی ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ اس لیے بھی بچاتی ہے خالی پڑھنے کا ثواب بھی ہوگا بچائے گی ہمارا ایمان ہے لیکن اس لیے بھی کہ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے یہ سورا ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے یہ سورا ہمیں اللہ پر ہمارا اعتقاد بڑھاتی ہے اس کا شکر کرنے کی توفیق اس سے ہمیں ملتی ہے لیکن بات وہی ہے پیغام سمجھے گے تو ملے گی نا ورنہ تو سواب تو ہے اس پہ تو کوئی کسی قسم کا کوشش ہوگا نہیں ہے لیکن پیغام کو سمجھ کے جب اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے نہ ڈھل سکے تو اللہ غفور و رحیم ہے ہا لیکن ہم پہلے ہی کہہ دیں گے کہ نہیں یہ کام ہم سے نہیں ہونا تو پھر غفور و رحیم نہیں آئے پھر وہ جببار اور کہار اس سے سمجھنا بڑا ضروری اللہ تعالیٰ کام ہے اس میں توفیق دے قرآن کو سمجھیں اس کے مفہوم کو سمجھیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ضرور کریں کوتا ہی ہو جاتی ہے اللہ معاف فرما دے گا ان شاء اللہ تمہارے اس لیے سید نہ مولانا محمد بے یا